سوال ہے کہ کیا اجتماعی قربانی کے جانور میں کوئی شخص عقیقے کی نیت سے ایک حصہ ڈال دے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں تو جی ہاں تقرب اللہ کی نیت سے جو بھی حصہ اجتماعی قربانی میں ڈالا جائے وہ قربانی کے جانور میں اس کی شرکت درست ہے مثال کے طور پر دم احسار ہے تو اگر قربانی کے جانور میں ایک حصہ اس کا وہ ملا لے تو یہ درست ہے اور اسی طرح احرام میں شکار کر لیا حرم حرم شریف کے اندر احرام میں شکار کرنا منع آیا اگر احرام میں اس نے شکار کیا تو اس کے اوپر دم لازم آتا ہے تو اگر اس کا دم اس نے قربانی کی ساتھ جو ہے شامل کر لیا کہ چھ لوگ قربانی کر رہے ہیں ایک میں اپنے دم کی قربانی کر رہا ہے یا تمتو یا کران کے اندر کوئی دم لازم آئے اور ان کو قربانی کے ساتھ شامل کر لیتا ہے بڑے جانور میں ایسا کیا جا سکتا ہے یعنی تقرب اللّہ کے نیت سے جو بھی قربانی کی جاتی ہے اس کو ایک جانور میں شامل کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ عالم